أما بعد فأعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن پڑی السلات و السلام علیک و حبیب اللہ نبئی سرکاری مدینا راحتے کلبسی نا صلی اللہ تعالی ع وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار دھوب پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے مولانا محمد محدل الجود والکرم ہی وصحبی ہی وبارک وسلم محترم اور پیارے سائم بھائیو تین روزہ اس حج تربیتی اجتماع میں دور دراز سے آنے والے آزمین حجمین اس وقت موجود ہیں جو اس سال جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ہیں ماشاءاللہ اللہ اکا دکان ہے آج ہم احرام سے متعلق کچھ ضروری باتیں سیکھیں گے احرام حج کے فرائض میں سے ایک فرض ہے اور عمرے کے ارکان میں سے ایک رکن ہے احرام ایک کیفیت کا نام ہے ایک حالت کا نام ہے صرف دو چادریں باندھ لینے کا نام احرام نہیں بلکہ حج یا عمرہ کی نیت سے احرام کے اندر داخل ہوا جاتا ہے اور وہ لوگ جو میکات کے باہر سے سرزمین مکہ جائیں گے ان کا قصد اور ارادہ مکہ معظمہ کے جانے کا ہو وہ میکات کے باہر سے جائیں وہ خواہ مدینہ منورہ سے جائیں یا پاکستان یا کسی اور ملک سے جائیں یا خود عرب شریفی کے علاقوں دمام اور ریاض سے جائیں کس ان کا مکہ معظمہ جانے کا ہو تو بغیر احرام کے ان کا میکات کراس کرنا جائز ہی نہیں تو ایک تو میکات خاص مکہ معظمہ کی تعظیم کے واسطے لازم ہے ہاں کوئی مکہ کا رہنے والا میکات کے باہر جائے اور دوبارہ اندر آئے بغیر احرام کے نہیں آ سکتا یا کوئی تاجر تجارت کی نیت سے جانا چاہتا ہے تو وہ بھی مکات کے باہر سے اندر نہیں جا سک مکہ موضمہ بلا احرام نہیں جا سکتا تو ایک تو احرام کی حیثیت اس طور پر بھی ہے کہ مکہ موضمہ جو ایک مقدس شہر ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علاء نبینہ و علیہ صلاۃ والسلام کا مقرر کردہ حرم ہے جس میں عبادت پہلا جو عبادت کا گھر تھا خانہ کعبہ وہ قائم کیا گیا تو اس شہر کی عظمت کا ایک تقاضا ہے کہ انسان اپنے نکات کے باہر سے جانے والا اپنے زیب و زیبائش اور زینت والے کپڑے اتار کر حالت احرام کے اندر سر زمین مکہ میں داخل ہو اب وہ احرام عمرے کا ہو یا حج کا ہو کسی بھی چیز کا ہو اب حج کے مہینے جاری ہیں اور غالباً آج ہی سے حج فلائٹ کی بھی روانگی کا سلسلہ ہے آپ میں سے بہت سارے عازمین حج کے ارادے سے جا رہے ہیں اور اس وقت جانے والے یا اگلے دس پندرہ بیس دن جانے والے عموماً حج تمتو ہی کرتے ہیں وہ حج جس میں احرام باندھنے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے اور احرام باندھنے کے بعد عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے پھر حاجی عام کپڑوں میں رہتا ہے وہ چاہے عمرے کا ارادہ ہو تو مسجد عائشہ یا حرم سے باہر کسی اور جگہ جائے عمرہ کر لے پھر احرام کھول دے حلق اور قصر کر کے عمرے کے ارکان ادا کر کے لیکن احرام کی پابندیوں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے یہاں سے جب کوئی بھی حاجی احرام باندھے گا تو سب سے پہلے دو باتیں اس کے مد نظر رہیں پہلی بات یہ کہ وہ کس لیے جا رہا ہے رمضان میں جانے والا ربی الاول میں جانے والا شوال سے پہلے کسی اور مہینوں میں جانے والا عام طور پر عمرے کے لیے ہی جائے گا تو وہ تو عمرے ہی کی نیت کرے گا کہ میں عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں لیکن حج کی فلائٹ یا عشور حج میں حج کے مہینوں میں جو جانے والے ہیں وہ حضرات اپنے حج کا تعین کریں کہ میں کس قسم کا حج کرنا چاہتا ہوں میرا ارادہ حج افراد کا ہے حج تمتو کا ہے یا حج کران کا ہے آپ گزشتہ دو روز سے بلکہ تین راتوں سے مدنی مذاکروں میں اور مبلغین کے بیانات میں کران تمتو اور افراد کے بارے میں بہت کچھ سن چکے اس لیے ان کی تفصیل بیان کرنے کی حاجت نہیں خلاصہ کلام یہ کہ سب سے پہلے آپ اس بات کا تعین کریں کہ آپ کا حج جو ہے وہ کون سا حج ہے حج کران ہے تمتو ہے یا حج افراد ہے اب اگر آپ کا حج حج افراد ہے اب آپ نے جو نیت کرنی ہے احرام میں داخل ہونے کے بھی مراحل ہیں نیت سے انسان جو ہے وہ احرام میں داخل ہوتا ہے حج تمتو کرنے والے کو صرف اور صرف عمرہ کی نیت کرنی ہے اسے حج کی نیت نہیں کرنی اپنے احرام میں عمری کی نیت کرنی ہے یہ جائے گا پہلے عمرہ کرے گا اور اس کے بعد احرام کھول دے گا پھر سات ظلحجہ کو یا آٹھویں کی شب کو یا آٹھویں کی صبحوں کو یہ دوبارہ سے حج کا احرام باندھے گا تو حج کا احرام تو دوبارہ باندھا جائے گا حج کے احرام کی نیت تمتو کرنے والا اس وقت کرے گا تو تمتو کرنے والے کو جو احرام باندھنا ہے وہ یہاں سے جاتے ہوئے پاکستان سے جاتے ہوئے یا بیرون ممالک سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ اپنے جہاں بھی انہوں نے نیت کرنی ہے اگر وائی فلائٹ والے ہیں تو اس منزل پر نیت کرنی ہے جہاں سے انہوں نے براہ رات جدہ جانا ہے تو عمرے کی نیت کریں گے حج کران والا حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے گا حج افراد والا حج کی نیت کرے گا اور یہ نیتیں جو ہیں رفیق الحرمین میں لکھی ہوئی ہیں تو پہلی بات میں نے کیا بیان کی کس چیز کو سامنے رکھنا ہے بیان فرمائیں جی ہاں اپنے حج کا تعین کریں اگر حجمتو ہے تو کس کی نیت کرنی ہے ہاں عمرے کی نیت کرنی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کہاں سے جا رہے ہیں پھر آج آپ یہاں جمع ہیں ایک بڑی تعداد وہ ہے جو مسائل سننے کے شوق میں آئی ہے ان کا سفر نہیں ہے وہ اس تمنا میں آئی ہے کہ چلو حج کی یادیں تازہ ہو جائیں ذکر خیر میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے اور آپ کی جاب عرب شریف میں لگ جاتی ہے اب آپ کے پاس رفیق الحرمین ہے اور حج کے طریقے ہیں اور یہ سارے بیانات آپ کے ذہن میں ہیں اور آپ کی جو ہے وہ جاب مثال کے طور پر جدہ میں یا مکہ میں لگ جاتی ہے اب کیا آپ حج تمتو کے طریقے سے نیت کریں گے حج تمتو ادا کریں گے نہیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کہاں سے حج کے لیے جا رہے ہیں اگر ایک شخص مکہ مکرمہ سے حج کے لیے جا رہا ہے تو وہ نہ تو حج تمتو کرے گا نہ حجے کی کرے گا جدہ سے جانے والوں کے لیے بھی یہی آم ہوں گے میکات کے جو لوگ اندر رہتے ہیں ان کا حج صرف حج افراد ہے دوسرا حج ان کے لیے جائز نہیں ہے پھر وہاں جا کر اگر آپ نے پہلے عمرہ کر لیا اور پھر حج کیا تو یہ ایک شرعی غلطی کا ارتقاب کیا اس کی تلافی بھی آپ کو کرنا ہوگی دوسری چیز یہ ہے کہ آپ حج کا احرام کہاں سے باندھ رہے ہیں آپ مکہ مکرمہ کے اندر سے باندھ رہے ہیں یا میکاد کے باہر سے باندھ رہے ہیں مجموعی طور پر روئے زمین کے تین حصے ہیں ایک حصہ وہ ہے جسے ہرم کہا جاتا ہے عام طور پر لوگ مسجد الحرام کو حرم کہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ ہرم مکہ مکرمہ کی آبادی اور گرد و نوہ پر پھیلا ہوا ایک مخصوص رقبہ یا ایریا ہے اس کا نام حرم ہے یہ وہ جگہ ہے جس سے پہلے بورڈ لگا دیے جاتے ہیں لل مسلم نہ فقط کہ یہاں فقط مسلمان ہی داخل ہو سکتے ہیں کفار حرم میں نہیں جا سکتے نہ حرم مکہ میں نہ حرم مدینہ میں مدینہ کا بھی ایک حرم ہے پھر یہاں حرم کے خاص احکام ہوتے ہیں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے مکہ مکرمہ میں تو گنا کا ثواب بھی ایک لاکھ گنا اور اسی طریقے سے اور بہت سارے خصوصی احکام ہیں جو حرم سے متعلق ہوتے ہیں تو ایک تو ہے وہ زمین کا حصہ جسے حرم کہتے ہیں پھر حرم اور مکات کے اندر کا حصہ اسے ہل کہا جاتا ہے اور تیسرا وہ حصہ جو میکات کے باہر ہے تو یہ تین مجموعی طور پر حصے ہیں اگر کوئی شخص حرم کے اندر سے احرام باندھ رہا ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ حرم سے ہی وہ نیت کرے گا غیر بات ہے چاہے تو اپنے گھر سے کر لے لیکن افضل یہ ہے کہ احرام کی نیت وہ مسجد الحرام شریف میں آ کر کرے جیسے آپ لوگ جو حجت متوں کے لیے جا رہے ہیں وہ جب سات ذوالحجہ یا آٹھ ذوالحجہ کو حج کا احرام مانیں گے تب یہ موقع آپ کو درپیش آئے گا کہ اب آپ نے جو احرام ماننا ہے حج کا یا تو اپنے گھر سے اس کی نیت کر لیں یا پھر آپ مسجد الحرام جائیں جو کہ افضل ہے اور وہاں جا کر نوافل پڑھیں پھر نیت کریں اور اس کے بعد احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی جو لوگ حرم سے باہر لیکن میکاس کے اندر رہتے ہیں ذرا گیس کیجیے وہ کون سا ایسا شہر ہے جو ہرم کے باہر ہے اور میکاس کے اندر ہے بتائے گا کوئی ایک آواز آئی مدینہ ایک آواز آئی مکہ مکہ تو خود ہرم میں ہے اور مدینہ منورہ تو مکاس سے باہر ہے اور اب آوازیں آ رہی ہیں جدہ جدہ ہل ہے ماشاءاللہ اللہ جو ہے وہ ہل میں واقع ہے تو جدہ کے اندر جو ہے یہ لوگ کہاں سے رام کی نیت کریں گے یہ سلسلہ براہ راست دیکھا جا رہا ہوگا اور بہت سارے لوگ ممکن ہے سرزمین عرب پر بھی سن رہے ہوں تو ہل میں رہنے والے حرم سے پہلے پہلے اپنے حج کی نیت کریں گے اور ان کو کون سا حج کرنا ہوگا حج افراد ماشاءاللہ اب یہ حج تمتو کرنے والے چلے گئے یا کسی بھی قسم کا حج کیا خا وہ تمتو تھا یا کرام تھا یا وہ حج جو ہے حج افراد تھا حج کر لیا آپ حاجی ہو گئے مبارک ہو آپ کو اب مکہ مکرمہ میں 20-25-30 دن کا قیام ہے آپ کا اب آپ نے عمرے کرنے ہیں تو عمرے کا احرام کہاں سے مانگنا ہے جی مکات سے مکات پر جانا تو غیر قانونی ہوگا سوائے مدینہ منورہ کے میں کرتا ہوں یہ جو حرم منٹ ہے نا حرم حرم کے باہر جانا پڑے گا مکات زیادہ دور ہے جیسے مدینے کی مکات مدینہ منورہ کے قریب ہے پانچ سات کلومیٹر میٹر ابیار علی پر ایک میکات تائف کے پاس ہے دوسری میکات وہ ہے جو نہ میں نے دیکھی نہ آپ نے صرف کتابوں میں پڑھا ہے یلم للملم کی میکات تو اس عمرے کا احرام کہاں سے باندھنا ہے حرم سے باہر جانا ہے اب حرم کے جو ہے وہ کا پورا جو ایریا جو ہے مکہ مکرمہ مختلف اس کے کونے ہیں آپ اس طرف جائیں گے تو جرانہ ہے اس طرف جائیں گے مسجد عائشہ ہے اس طرف جائیں گے تو خدیبیا کا مقام ہے سب, سب سے جو افضل مقام ہے وہ ہے مسجد عائشہ البتہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرانہ شریف سے بھی حج آپ جو عمرے کا احرام باندھا ہے تو عمرے کا احرام آپ نے حرم کے باہر جا کر باندھنا ہے تو مسجد عائشہ جاننے کے لیے تو آپ کو تگ دو نہیں کرنی پڑے گی آپ چھوٹی ہائی روف جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی چل رہی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ہائی روفس تو شادی چلتی ہائیلیکس جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں سولہ سیٹر وغیرہ اور اس کے علاوہ اگر آپ چار پانچ افراد ہو گئے تو چار پانچ افراد مل کر دو دو ریال حج کے موسم میں نہیں ہوتا سو سو ریال ہوتا ہے دو دو سو ریال ہوتا ہے پورے سفر حج میں وقت مینجمنٹ کا جو اصول ہے اس کو ہمیشہ مد نظر رکھیے گا حج کے جو خاص طور پر پانچ دل حجا سے جو دن آتے ہیں پانچ چھ سات آٹھ اس میں پورا جو ہے وہ مکہ پیک ہو جاتا ہے بسوں کے سٹینڈ گاڑیوں کے ٹیکسیوں کے میلوں و میل دور کر دیے جاتے ہیں اور جو جن کی رہائش عزیزیاں میں ہوتی ہے یا دور دراز ہوتی ہے انہیں بہت زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان ایام میں آپ مسجد الحرام شریف آئیں یا نہیں بہت سوچ سمجھ کر آنا ہے خاص طور پر جو بوڑھے ہوں ضعیف ہوں یا خواتین ہوں پورے حساب کتاب سے دیکھ لیں کہ کس قسم کا رش ہے کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے اور یہ جو ٹیکسی والے ہیں ویسے تو حج کے اندر سفر حج کے اندر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا افضل ہے لیکن اتنا عرض کر دوں کہ ریٹ جو ہے وہ جسے ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں نا جو فیری والے آتے ہیں ہمارے پٹھان بھائی وہ ہزار کا بتائیں گے اور سو کا دے کر جائیں گے تو ریٹ پھر وہاں ایسے ہو جاتے ہیں آپ کو دو سو ریال بولیں گے اور چالیس میں چلے جائیں گے تو ان ایام میں ٹیکسیاں بھی مہنگی ہو جاتی ہیں جب بھی سفر کرنا ہو تو کوشش کریں تین چار پانچ فیملی ساتھ مل جائیں تاکہ تین چار پانچ اس ساتھ مل جائیں گے تو ٹیکسی کا جو کرایہ ہے وہ تقسیم ہو جائے گا اور کم پیسے لگیں گے تو عمرے کا جو ارام ہے آپ نے یہاں سے مانگنا ہے اب نیت کرنی ہے آپ نے نیت کے متعلق بھی آپ سن چکے کہ تعین کر لیا آپ نے تعین کرنے کے بعد اب رفیق الحرمین میں نیت دی گئی ہے اس کے مطابق آپ نے نیت کی نیت کرتے ہی تلبیہ پڑھا اب تلبیہ کی جو ہے تلبیہ کا جو وقت ہے وہ شروع ہو گیا جب بھی موقع ملے میں نے نیت کرتے ہی تلبیہ پڑھنا واجب ہے یا ایسے الفاظ جو اس کے قائم مقام ہیں وہ پڑھنا ضروری ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ اس کا ورد کرتے رہیں مسلسل پڑھتے رہیں اب آپ حالت احرام میں جب آ گئے تو بہت ساری پابندیوں کا لزوم آپ پر ہو چکا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال آپ نے کرنا ہے اگر آپ کاغذ اور قلم نکالیں تو میں کچھ اہم نکات ارض کرتا ہوں <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سوال یہ ہو رہا ہے کہ ویسے یہ پہلا اور آخری سوال ہے کیونکہ بیان بہت زیادہ ہے اور مائک کی بھی ترکیب نہیں ہوگی تو مشکل ہو جائے گا کہ محرم جو ہے اس پر دم واجب ہو گیا اور اس کے بعد پیسے نہیں ہیں تو وہ کیا کرے گا تو اگر کسی سے پیسے مانگ سکتا ہے تو مانگنے کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے قرض مانگنا اور ایک ہوتا ہے غریب فقیر بن کر بھیک مانگنا کہ کوئی میری مدد کر دو کوئی مجھے پیسے دے دو تو یہ جو بھیک مانگنے والی صورت ہے یہ تو غیر مفلس کے لیے حرام ہے مفلس جس کے پاس تن پر جو کپڑے ہیں اس کے علاوہ کپڑے نہ رہیں ایک وقت کا جو کھانا ہے اس کے علاوہ اس کے بعد کھانا نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ ہاتھ پھیلانے کی اجازت تو ہے لیکن وہ بھی ان کاموں کے لیے جن کی اسے شدید حاجت ہے دم ایک ایسی چیز ہے جو بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے دم فوری دینا ضروری نہیں ہوتا تو اس کے لیے بھیک کی تو کوئی صورت ہے ہی نہیں ہاں اگر اس کے کوئی جاننے پہچاننے والے ساتھ ہیں اور قرض لینا چاہتا ہے اور اسے پتا ہے کہ اس کی ادائیگی بھی کر دے گا تو قرض کی رخصت ہو سکتی ہے احرام کے تعلق سے بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں بھائی جو شخص یہاں سے جا رہا ہے اور اس نے نیت کب کرنی ہے آپ دو रहे سے سن رہے ہیں کوئی بتائے گا مثال کے طور پر ملتان سے ایک شخص جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ پر پہنچا ہے تو کہاں سے نیت کرے گا یہ ملتان سے کرے گا میکاس سے کرے گا جب جہاز ہموار ہو جائے ٹھیک ہے یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے کوئی شرن کرنا واجب نہیں ہے آپ سن چکے ہیں بہتر یہ کہ جہاز جب ہموار ہو جائے اس وقت نیت کرے اچھا اب اس نے نیت کر لی اور مثال کے طور پر دو چار دنوں بعد اس کی فلائٹ ہے یہ اپنا احرام کب کھولے گا حج کے بعد کھولے گا یا اس سے پہلے کھولے گا جی اچھا عمرہ کرنے کے بعد کھول دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے احرام کھول دیا اس کی پابندیاں تو دو تین دن کے لیے رہیں تو حج یہ جو احرام کی پابندیاں ہیں ایسا نہیں ہے کہ پورا مہینے کے لیے ہیں یا پورے سال کے لیے ہیں پورے سفر کے لیے ہیں نہیں ایک مخصوص وقت ہے اگر آپ کی عمرے کا احرام باندھا ہے جب تک عمرہ کرنے کے بعد اس سے فارغ ہو کر حلق یا تقصیر کر کے فارغ نہیں ہو جاتے اس وقت تک احرام کی پابندیاں ہیں جب حل پر تقسیم کر لیا تو احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں اسی طریقے سے حج کا جو احرام مانا جائے گا دس ذیل حجا کو رمی ہوگی رمی کے بعد اس نے اپنی قربانی کا انتظار کرنا ہے اور قربانی کے انتظار کے بھی کل تو کافی آخر میں قربانی کا ذکر ہوا تو اتنی مطلب چند باتیں میں کرتا ہوں قربانی کے انتظار کے بھی بڑے دقیق مسائل ہوتے ہیں بعض لوگ احرام کھول دیتے ہیں بعض لوگوں انہیں پتا چلتا ہے کہ قربانیں تو اس کے بعد ہوئی ہے احرام کھولنے کو دل چاہتا ہے بندہ چاہتا ہے کہ بس میں جلدی سے یہ پابندیاں ختم ہوں میں کپڑے پہنوں اور میں چلا جاؤں توافر زیارت کرنے کے لیے اسے انتظار ہوتا ہے تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی قربانی ہو چکی ہے جس سے بھی آپ نے قربانی کی ترکیب کی ہے تو اس کا فون نمبر لے کر اس سے تصدیق کر کے اگر آپ کسی گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں اس گروپ والے سے پوچھ کر بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس بھی ایک لسٹ ہوتی ہے لسٹ ہوتی ہے اور وہ لوگ ظاہر بات نمبر وائز کر رہے ہوتے ہیں تو اس نے کہا کہ ہاں قربانی شروع ہو گئی ہے تو شروع ہو گئی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی قربانی بھی ہو گئی جو بھی یقین کرنے کے مراحل ہیں کہ بھائی فلاں شخص کی قربانی ہو گئی یہ اگر آپ کو بتایا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے حلق کی ترقی بنانی ہے اس سے پہلے نہیں پھر یہ ہے کہ قربانی کے نام پر فراڈ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ایک ایک ریوڑ جو ہے وہ لوگ بدبخت لوگ چار چار پانچ پانچ گروپ کو دکھا دیتے ہیں آپ گئے یا آپ کا گروپ والا گیا ہاں بھی یہ بکریاں ہیں دیکھ لیں آپ یہ آپ کی ہیں میں کر دوں گا کوئی اور گیا ہاں بھائی یہ ہیں میں کر دوں گا اتنے پیسے دے دیں کوئی اور گیا رش اتنا ہو جاتا ہے کہ یہ جو جانور وغیرہ ہیں یہ دور دراز ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا ان دنوں میں ممکن ہی نہیں ہوتا خاص طور پر دس دلجا کو یہاں تک کہ گاڑیاں ناپید ہو جاتی ہیں انہیں داخلے کی اجازت نہیں ملتی اگر مل جائے تو بائیک میدان میں آتی ہیں کچھ لوگ بائیک لے کر آتے ہیں اور اگر آپ کو ایک کلومیٹر بھی جانا ہے تو سو ریال لیتے ہیں اس کے جانے کے اتنا رش ہو جاتا ہے فون پر کام چل رہا ہوتا ہے تو ایسے عالم میں کچھ ایسے فراڈی لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس طریقے سے حرام پیسہ کماتے ہیں اور لوگوں کی عبادتوں سے کھیلتے ہیں تو دیکھ بھال کر کام لینا ہے وہاں ہر شخص دکان کھولے ہوئے ملے گا کہ جی میرے پاس قربانیاں کروا لو اور میرے پاس کروا لو اور میرے پاس کروا لو ایک شخص سے میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس جانور ہیں کہ ہاں ہیں اچھا ٹھیک ہے میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اس کی عمر کتنی ہے سال کا ہے وہ تو مجھے نہیں پتا. سال کا ہے نہیں ہے؟ تو وہ یہاں وہاں سے لڑکے جو ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں یہاں کام کرتے ہیں وہاں کام کرتے ہیں انہیں کھڑا کر دیتے ہیں اور انہیں بالکل معلومات ہی نہیں ہوتی کہ قربانیاں ہوتی کیا ہیں اس کی شرائط کیا ہوتی ہیں عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے تو خیر کھولنا آپ نے اس وقت ہے تو جو حج کے لیے احرام بندے گا اس کا پیریڈ ذرا لمبا ہے آپ تین دن مینا میں رہیں گے آپ کو جو ہے وہ اسی دوران عرفات پھر ارفات سے مضدلفہ بھی آنا ہے تو یہ تھوڑا لمبا پیریڈ ہے تین چار دن کا پیریڈ ہے اس میں آپ کو یہ پابندیاں سامنے رکھنی ہیں حج کی احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ دو قسم کی ہیں ایک وہ پابندیاں ہیں جن کا تعلق انسانی بدن سے ہے انسانی ذات سے ہے یوں سمجھ لیں آپ بدن سے ہے اور یا ذات سے ہے دوسری وہ پابندیاں ہیں جن کا تعلق حالت احرام میں شکار اور اس کے متعلقات سے ہے پہلی قسم کیا ہے جناب ثانی ذات سے دوسری قسم ویشی جانور کا شکار ورنہ اگر کوئی باعث تھی جا رہا ہے اور اس نے مچھلی کا شکار کیا تو اس کے وہ آم نہیں ہے اس کی رخصت ہے تو چونکہ پہلے زمانے میں قافلے چلتے تھے مہینوں مہینوں میں لوگ پہنچا کرتے تھے جانوروں پر سفر کرتے ہوئے آس پاس جانور گھوم رہے ہوتے تھے تو شکار کرنے کے احتمالات زیادہ ہوتے تھے اب یہ ہے کہ حاجی بالکل پیک ہو کر سفر کر رہا ہوتا یہاں سے باہر گیا اور وہاں سے بسوں میں بیٹھا اور پہنچا تو شکار کے مسائل بیان کرنے کی حاجت نہیں باہر شریعت میں موجود ہیں انہیں پڑھ لینا ضرور مفید رہے گا اور حصول علم کی جو نیکیاں ہیں وہ ضرور سے ملے گی رہ گئی پہلی قسم کون سی پہلی قسم جس کا تعلق انسانی بدن یا انسانی ذات سے ہے اس کی پانچ قسمیں ہیں نمبر ایک وہ ممنوعات یا احرام کے اندر وہ چیزیں جن کا ارتکاب کرنا جائز نہیں اس میں سے پہلی چیزیں زینت پہلی چیز کون سی ہے زینت سے دور رہنا احرام کا حصہ ہے احرام کی پابندیوں میں سے پابندی ہے دوسری چیز ہے سلا ہوا لباس نہ پہننا یا اس کی تفصیل ہے یہ سمجھا دوسری جو پابندی ہے وہ ہے لباس سے متعلق تیسری جو پابندی ہے وہ ہے بال ناخن اور میل سے متعلق جب پسینہ وغیرہ آ کر جسم پر میل جم جاتا ہے میل فیمل نہیں اردو کا میل چوتھی چیز ازدواجی تعلقات اور پانچویں ہے جو کو مارنا یا پھینکنا اب آپ کہیں گے کہ انسانی جسم سے جو کا کیا تعلق تعلق ہے یا نہیں بھی میل کا بھی تو انسانی جسم سے تعلق ہے تو جو کا بھی ہے اب پہلی قسم کون سی پہلی قسم اختیار کرنا ہے یا ترک کرنا ہے جی چھوڑنا ہے ترک کرنا ہے کیوں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالی کے دربار میں حاضر ہو خانہ کعبہ میں حاضر ہو مکہ مکرمہ میں حاضر ہو تو وہ ترک زینت کرتا ہوا حاضر ہو توازو کرتا ہوا حاضر ہو انتہا درجے کی سادگی میں ملبوس حاضر ہو گریہ جاری کرتا ہوا حاضر ہو اس لیے ہٹ کے اندر زینت احرام کی کیفیت میں زینت بھی منع سلا ہوا لباس بھی منع اسی لیے جو ہے وہ کوئی بھی ایسا طریقہ کرنا منع جس سے زینت ظاہر ہوتی ہو اور سادگی ترک دنیا اور ذہوت کی کیفیت ہے پچھلی امتوں کے اندر روحبانیت تھی یعنی لوگ پہاڑوں میں چلے جاتے تھے جیسے نصارہ کے اندر روحبانیت تھی پہاڑوں میں جا کر تنہائی اور گوشہ نشینی افضل ہوا کرتی تھی لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے معاشرت افضل ہے یعنی گل مل کر رہنا نکاح کرنا سب کے حقوق ادا کرنا اپنے والدین کے ساتھ رہنا بچوں کے ساتھ رہنا کام کاج کرنا ان سب طریقوں کو شریعت کے مطابق کرنا یہ افضل ہے بجائے اس کے کہ سب کچھ چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لی جائے بعض مواقع آتے ہیں اسے کہ انسان کو گوشہ نشینی بھی اختیار کرنا موقد یا ضروری یا لازم ہو جاتا ہے اور آخری زمانے کے متعلق اس طرح کی روایتیں بھی ہیں لیکن نبی اکرم علیہ ساۃۃ السلام نے صحابہ اکرام علی مردوان نے سوال کیا کہ پچھلی امتوں کے لوگ زہد میں زندگی گزارتے تھے یعنی ہم جو زندگی گزارتے ہیں معاشرتی زندگی ہے اس میں ہم ہم کام کاج بھی کرتے ہیں دنیاوی امور بھی سر انجام دیتے ہیں نوکریاں بھی کرتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں کچھ حصہ عبادت کرتے ہیں زیادہ تر کام اپنے جو ہے وہ روزگار سے متعلق قصب و معاش کے متعلق ہوتے ہیں تو صحابہ اکرام علیہ امردوان کو حسرت ہوئی کہ پچھلی امتوں کے لوگ ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں گے تو نبی اکرم علیہ سات السلام نے شاد فرمایا کہ میری امت کا جو زہد ہے اوکا مکال یہ حج ہے وہ حد جو ہے ترک دنیا کا نام ہے کچھ وقت کے لیے احرام کی کیفیت میں انسان بالکل زوت کسی کی کیفیت میں آ جاتا ہے اب زینت کے اندر تین چیزیں ہیں خوشبو زینت کے اندر تین چیزیں ہیں خوشبو تیل اور مہندی حالت احرام میں آنے کے بعد مہندی نہیں لگانی پھر اس کے اپنے مسائل ہیں کہ مہندی ایسے لگائی کہ بال بھی چھپ گئے موٹی تہ جم گئی اس کے الگ مسائل بال نہیں چھپے بلکہ بال بھی نظر آتے رہے مطلب مہندی پتلی تھی اس کے اپنے مسائل عورت لگائے اس کے اپنے مسائل پھر جو جس طرح لگائے گا جتنی دیر لگائے گا اس کے حساب سے اس کی تفصیل کتابوں میں لکھی ہوئی ہے لیکن سیکھنے کی چیز اس وقت یہ ہے کہ زینت کے اندر تین چیزیں ہیں جو چھوڑنی ہیں پہلی چیز کیا ہے مہندی مطلب میں ذرا نیچے سے لے کے چل رہا ہوں جس کا استعمال کم ہوتا ہے مہندی بہت کم لوگ لگاتے ہیں آرام میں آنے کے بعد دوسری چیز ہے مخصوص تیل ہر قسم کا تیل منع نہیں ہے بعض تیل ایسے ہیں جو متلقن منع ہیں جائز نہیں ہیں جیسے زیتون کا تیل اور تل کا تیل یہ متلقن منع ہے اس کے علاوہ جو برانڈ کے تیل آتے ہیں مختلف کمپنیوں کے تیل آتے ہیں اس میں بھی عام طور پر خوشبو شامل ہوتی ہے یہ تیل بھی منع ہوں گے البتہ جو کڑوا تیل ہے یہ لگائیں گے تو گناہ نہیں ملے گا سب سے زیادہ جو مسائل ہیں احرام کے تعلق سے وہ خوشبو کے ہیں یعنی آپ یہ سمجھیے کہ پورے سفر حج کے دوران بہت ساری چیزیں کبھی آپ تواف زراعت کا نام سنتے ہیں کبھی آپ رمی کا نام سنتے ہیں کبھی آپ مضلفہ کا نام سنتے ہیں تو کبھی کیا نام تو کبھی کیا نام بہت ساری سیکھنے کی چیزیں ہیں لیکن وہ چیزیں کیا ہیں ایک دفعہ پڑھ لی سیکھ لی تو آگاہی ہو گئی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے طواف ہے اس کے کچھ واجبات ہیں کچھ مکروات ہیں صحیح کی بھی کیفیت ہے مینا کے متعلق بھی چند چیزیں ہیں سب سے جو تفصیل طلب جو چیپٹر ہے مسائل حج کا وہ ہے احرام کی پابندیاں بہت ڈیٹیل ہے اور اس میں ایک سے ایک مسئلہ جو ہے وہ روزانہ نت نیا آ رہا ہوتا ہے اور احرام کی پابندیوں میں جو سب سے زیادہ جس کا خلاف کیا جاتا ہے جس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے وہ ہے خوشبو تو خوشبو جو ہے اس سے بچنا ہے اب خوشبو کے اپنے مسائل ہیں جیسے بھاری شریعت سے ایک مسئلہ کرتا ہوں خوشبو اگر بہت لگائی یا خوشبو اگر کثیر لگائی جسے لوگ بہت بتائیں یا کثیر بتائیں اگرچہ تھوڑے عزو پر لگی ہے تو دم واجب ہوگا یا کسی بڑے عزو مثلاً سر منہ ران پنڈلی کو پورا سان لیا تب بھی دم واجب ہوگا اگر تھوڑی خوشبو از کے تھوڑے حصے پر لگی تو صدقہ ہے تو یو خوشبو لگنے خوشبو منع ہے خوشبو سے دور رہنا ہے وہ خوشبو کسی بھی شکل میں ہو وہ خوشبو جو ہے وہ اتر ہو مسک ہو لکوڈ کی صورت میں ہو جامد کی صورت میں ہو شیمپو میں ہو صابن میں ہو ٹیشو پیپر میں ہو تیل میں ہو کسی بھی چیز میں خوشبو ہو حالت احرام میں آنے کے بعد نہ تو خوشبو سونگنا جائز ہے نہ چادر ایسی اوڑھنا جائز ہے پہننا جائز ہے جس میں خوشبو لگی احرام میں آنے کے بعد خوشبو لگائی جائے خوشبو سے دور رہنا ہے رفیق الحرمین کے اندر میں سر میں سلو وال حبیب <سؤال> کیا مسئلہ بیان ہو رہا تھا خوشبو کے تعلق سے ایک تو میں نے یہ ارد کیا کہ اس سے بچنا ہے جی جی پھر یہ ہے کہ اس لگ جائے تو پھر الگ مسائل ہیں کتنی لگی ہے جسم کے کس حصے میں لگی ہے اور کیا لگی ہے اور کیا, ہے اور کیا نہیں رفیق الحرمین کے تعلق سے میں ارد کر رہا تھا کہ رفیق الحرمین کے ایک تو شروع کے اندر احرام کی پابندیوں کا بیان ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو احرام کی حالت میں حرام ہیں کون سی چیزیں ہیں جو مکروہ ہیں ان چیزوں کا بھی بیان لکھا ہوا ہے جو کر سکتے ہیں پھر آخر میں سوال جواب کے ذمن میں خوشبو کا ایک الگ سے ٹاپک ہے تو اس میں موجودہ زمانے کے خوشبو کے تعلق سے بہت ہی نفیس مسائل بیان کیے ہوئے ہیں اور وہ مسائل ایسے ہیں جو اس زمانے کے ہیں بہار شریعت میں بھی آپ کو نہیں ملیں گے تو اس کی مزید جو ڈیٹیل ہے وہ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں بعض پھلوں میں خوشبو ہوتی ہے تو ان پھلوں کا سونگنا جائز نہیں ہے لیکن پھلوں کو کھا سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کے اے اے ہینڈ بیگ کے اندر یا بیلٹ کے اندر خوشبو ہے تو کسی قسم کا گناہ یا جنایات تو نہیں آئیں گے لیکن یہ اندیشہ رہے گا کہ آپ نے ہاتھ ڈالا تو آپ کے ہاتھ کو نہ لگ جائے تو خوشبو سے دم بہت جلدی آتا ہے بالکل اس سے دور رہنا ہے خوشبو کی حالت میں جو چادر آپ اوڑھیں گے اس چادر پر بھی خوشبو نہیں ہے سوتے میں مطلب چہرہ تو جو ہے وہ نہیں چھپانا سر بھی نہیں چھپانا مرد کو لیکن چادر تو اوڑھ سکتے ہیں سردی بھی ہوگی بعض موسم, موسم کے اندر کمبل بھی لینا پڑ جاتا ہے تو کمبل لے سکتے ہیں سردی زیادہ ہو تو شال بھی لے سکتے ہیں کہ لباس میں شمار نہیں ہوتی تو زینت کے تعلق سے میں نے ارتھ کیا اپنا تین چیزیں پہلی کیا خوشبو دوسری تیسری ان تینوں چیزوں سے بچنا ہے دوسرا جو نقطہ ہے وہ ہے لباس لباس کے اندر تین چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ سلا ہوا لباس حالت احرام میں پہننا حرام ہو جاتا ہے بنیان انڈر ویئر قمیض شلوار ایسی کوئی چیز نہیں پہنی جاتی بغیر سلی چادر جسم پر ڈالی جاتی ہیں ایک چادر سے تہمد بنا جاتا ہے اور ایک چادر سے جو ہے وہ وہ اوپر کا جو جسم, جسم کا حصہ وہ چھپایا جاتا ہے وقت ضرورت ان چادروں کو اتارا جا سکتا ہے جیسے کسی کو نہانے کی عادت پڑ گئی بزرگوں نے سوال کیا کہ نہایا جا سکتا ہے نہیں میل نہیں چھڑانا صابن استعمال نہیں کرنی کوئی مٹی ملتانی کوئی اور چیز استعمال نہیں کرنی میل چھڑانے کے لیے پانی بہا لینا ہے ضرورت ہو تو پانی بہا لیا جائے بلکہ بعض مواقع آتے ہیں احرام میں نہانے کے جسے میدان عرفات کے اندر جب آپ پہنچیں گے تو وہاں غسل کرنا سنت موقع ہے احرام کی حالت میں غسل بھی کریں گے اسی طریقے سے نبی اکرم علیہ السلاۃ والسلام جب مکہ مکرمہ تشریف لائے بیرے توا کے پاس آپ نے رات کو قیام فرمایا غسل کیا اور پھر اگلی صبح کو جو ہے آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو دخولے مکہ کے وقت بھی غسل کرنا سنت ہے لیکن یہ موقع نہیں ہے تو بعض تو مواقع ایسے ہیں جہاں غسل کرنے کا ثواب حالت احرام میں اور بعض ایسے مواقع ہیں جہاں ضروری ہوگا غسل کرنا تو چادریں چینج کی جا سکتی ہیں چادر میلی ہو گئی چادر ناپاک ہو گئی کسی وجہ سے اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے تو اس لیے آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ اپنے ساتھ دو احرام ضرور رکھیں دو سے زیادہ رکھ لیں گے تو زیادہ بہتر تین ہوں کم از کم میلے ہو جاتے ہیں اور ایسے ہوں کہ بس جس کو میلہ نہ کہا جائے مثال کے طور پر جو احرام حج کے لیے باندھا جاتا ہے وہ تو پھر کافی میلہ ہو جاتا ہے اور پھر دل نہیں چاہتا کہ یہ احرام باندھ کر بندہ دوبارہ عمرے کے لیے جائے اور مسجد میں داخل ہو کافی میلہ ہو جاتا ہے تو اس لیے دو تین احرام ہو اب آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو یہ احرام بھی کافی میلہ ہو چکا ہوتا ہے وہاں اگر دھو سکتے تو دھو لیں دوسرا حصہ ہے لباس کے تعلق سے یعنی اب لباس پہن لیا سلا ہوا اس کے اپنے جنایات کے مسائل ہیں کتنے دیر پہنا کس طرح پہنا جسم کا کتنا حصہ چھپا اس کی اپنی تفصیل ہے اب لباس کے اندر دوسرا حصہ ہے مرد کو چہرہ نہیں چھپانا اور سر نہیں چھپانا اس بات کا خیال رکھنا ہے نہ کسدن چہرہ چھپانا ہے اور نہ ہی بھولے سے چھپانا ہے پورا اہتمام کرنا ہے کہ چہرہ نہ چھپے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ایرام کی چادر لینے والا ہے فوراً رک جائے کہ یہ نہ ہو اس کی چادر آپ کے منہ پر آئے اور پورا منہ چھپ جائے یا آپ کے سر پر آئے اور سر میں آ پوری چادر لپٹ جائے تو ایک کوشش کرنی ہی ہے. ایک ہے وہ انتظام کرنا ہے ایک ہر وقت بیدار رہنا ہے جب ایک حاجی مکہ مکرمہ سے مدینہ منور آتا ہے ویسے تو مدینہ پاک کی اپنی برکتیں ہیں اپنا ایک موسم اپنی ایک کیفیت اپنی ایک روحانیت دو چیزیں ایسی ہیں جو بطور خاص اسے محسوس ہوتی ہیں کیا ایک تو مسجد الحرام میں یوں چلنا پڑتا ہے یوں بالکل ہاتھ یوں کر کے چلنا پڑتا ہے یہاں سے بھی عورت گزر رہی ہے یہاں سے بھی عورت گزر رہی ہے خاص طور پر طواف کرتے ہوئے کبھی کسی کا جسم ٹچ نہ ہو اپنے آپ کو بچانا ہے دوسرا کیا کہ احرام کی چادریں اور پابندیاں اور بچنا اور کسی کی چادر منہ پر نہ آ جائے سر پر نہ آ جائے جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو وہاں عورتوں کا یوں اختلاط نہیں ہوتا مسجد میں الگ پوشن ہوتا ہے عورتوں کا عورتیں مسجد میں نظر ہی نہیں آتی اور دوسرا یہ کہ احرام کی پابندیاں نہیں ہوتی تو وہاں تو پھر ایک گناہ کا گناہ بھی ایک ہی ملتا ہے گناہ میں بھی جو ہے وہ اضافہ اور جو بڑوتری ہے وہ نہیں ہوتی تو مدینے میں اپنا امن ہے مکہ بھی سرزمین امن ہے لباس کے تعلق سے جو تیسری چیز ہے وہ ہے پاؤں میں جوتی کس طرح کی پہنی جائے جوتی کسی بھی طرح کی پہنی جائے کوئی بھی اس کا نام ہو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو یہ آپ کا پنجا ہے پورا اس پنجے پر جو ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے یہ جو ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے پنجے پر یہ نہیں چھپنا چاہیے عام طور پر جو کینچی والی چپل ہوتی ہے اس کے پہننے سے نہیں چھپتا ممکن ہے کوئی اور بھی ایسی چپل آ جائے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتوں کی چپلے ہوتی ہیں آگے جوتی ہوتی ہے عورتوں کی تھوڑی سی اس میں انگلیاں بند ہوتی ہیں سائڈیں بند ہوتی ہیں اڑی بند ہو جاتی ہے اس کے بھی اوپر کا حصہ نہیں چھپتا تو مردوں کو یہ خیال کرنا ہے کہ چپل ایسی ہو احرام کی حالت میں ضروری ہے کہ پاؤں کا جو پنجا ہے اس کا یہ اوپر کا حصہ نہ چھپے لباس بھی مختصراً میں نے آپ کو بیان کر دیا چہرہ بھی نہیں چھپانا چہرہ عورت نے بھی نہیں چھپانا اور مرد نے اپنا سر بھی نہیں چھپانا البتہ عورتیں جو ہیں وہ غیر محرموں کے لیے آڑ کر سکتی ہیں اور ایسے وقت میں جائیں کہ جب مردوں کا ہجوم کم ہو رات کو یہ دیکھ کر میں نے کیا کہ ٹائم مینجمنٹ بڑی اہم چیز ہے اگر آپ رش کے ٹائم جائیں گے عمرہ کرنے تو آپ کا عمرہ چار سے پانچ گھنٹوں میں بھی ہو سکتا ہے اگر آپ ایسے ٹائم جائیں گے جو زیادہ رش والا نہ ہو تو آپ ایک گھنٹے میں بھی زیادہ تر رات کو ایک سے تین کا جو وقت ہوتا ہے اس میں کافی رش جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے کہ لوگ سو جاتے ہیں اور پھر تحجد کے لیے آتے ہیں تین بجے تو ریلا شروع ہو جاتا ہے ایک سے تین کا جو وقت ہے یہ سب سے کم اوقات میں شمار ہوتا ہے اور اسی طریقے صبح نو سے جو گیارہ کا وقت ہے اس میں بھی رش کم دیکھنے کو ملتا ہے اب اس کے علاوہ ایک اور جو چیز تھی وہ تھی بال میل اور ناخن بال نہیں اتارنے حلق نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں مچھیں نہیں بنا سکتے موہ زیر زیرناف نہیں بنا سکتے بغلوں کے بال نہیں تلاش سکتے یا اکھاڑ سکتے یا کھینچ سکتے مطلب بالوں سے بھی پرہیز کرنا ہے پھر اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کی اپنی حرکت کی وجہ سے کوئی بال نہ ٹوٹے جیسے آپ وضو کر رہے ہیں اور داڑھی میں خلال کر رہے ہیں بال ٹوٹ گئے کس اور غیر قصد اختیاری اور غیر اختیاری پر رعایتیں ضرور ہیں کہ غیر اختیاری میں بنا نہیں ملتا لیکن غیر اختیاری میں بھی صدقہ وغیرہ لازم آتا ہے تو بالوں کے اندر ایک دو یا تین بال ٹوٹے ایک مٹھی گندم دینا ہوگی چاہے تو ایک بال کے بدلے تین تک ایک کھجور دے دے تین سے زیادہ ٹوٹے لیکن اس جسم کے اس حصے کے چوتھائی سے کم تھے جیسے داڑھی سے پندرہ بیس بار ٹوٹ گئے تو داڑھی घनी है چوتھائی سے کم कम تو پھر फिर فتر دینا ہوگا اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ دم بازی پائے گا تو میل بھی نہیں اتارنا भी بھی نہیں تراشنے जो جو, جو ہے نہ تو جھاڑ سکتے ہیں نہ مار سکتے ہیں نہ وہ کپڑا وہ لباس جس میں उसे ہیں اسے دھوپ میں ڈال سکتے ہیں جوئیں مارنے کے لیے نہ اس کو اس لیے دھونا جائز ہے کہ جوئیں مر جائیں ویسے کپڑا دھویا جا سکتا ہے لیکن جوئیں مارنے کے لیے کپڑا بھی دھونا جائز نہیں حالت حرام میں تو یہ چار پانچ قسم کی پابندیاں تھیں جن کی تفصیل رفیق الحرمین میں ہے بارش شریعت کے چھٹے حصے میں ہے امید ہے کہ آپ حضرات ان کو پڑھیں گے مزید تفصیل سے پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توحفی قطع فرمائے آمین الجحان